یادینا منو ادا تناج ہے تم اے ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیحدہ جا کر بات کرنی ہو فلاں تناج اور بال اس میں ودوان و معافیت دیکھو کسی گنا کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا اسکیم بن رہی ہے کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے بتناج اور بالبل ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو بھلائی کی تلقین کرو صدقہ و خیرات کی تلقین کرو بکو لاہی لے تو شرون اور دیکھو سر لاستے ڈرتے رہو اس کا تکوا اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا ان نمبر نجوہ مین شیتان یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے لہٰذا میں لذیذہ آ مانوں تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ رنجیدہ ہوں تو یہ تو یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے لاہ باتیں کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے یہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں تو خام خواب کا کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا کبھی کبھی خاص کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکراہ کے اور یہ در حقیقت انہیں سٹانے کے لیے چڑانے کے لیے ولزینہ عاملوں تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حضر سے دو ہوں دل ہوں دل گرفتہ ہو. لالانکہ <شَيْن> یہ شیطان کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی اللہ بے عزملہ مگر اللہ کے عزم سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک نہیں سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا وَعَلَى اللہ فرح تبقی اور اہل ایمان کو تبکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہل ایمان کا تبکل اور بھروسہ کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یادین لکم تفقوں پھر مجالس یا فہیل یہ بھی ان منافقین کا قرض عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سمجھ کر بیٹھے ہوئے اور جو جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائیں ساتھ ساتھ کوئی فقرے بھی چست کرتے جا رہے پھر یہ کہ والدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے بھی سچے مسلمان نہ سن لیتے تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری تو گویا کے گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک علیحدہ سال بنا کر تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے تو کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر میں بیٹھو کھل کر بیٹھو بالوں کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے فنس تو تم کھل کے بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری کشادگی پیدا کر دے گا بڑی عمدہ انداز ہے رسیحت کا بحدہ امن ہوں ان کو اور جب کہا جائے تم کھڑے ہو تو چلے جایا کرو اٹھ جایا کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے اب یہ اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزلس برسات ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہی پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئے سوئزنگ کی سلسلہ پیدا کرنے والی شہ اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع ختم ہو کے آپ جائیے جب کہا جائے کہ ارجا ہو تو ارجایا کرو کھڑے ہوا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یسا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا بلین ابوات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیقی علم دیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا اللہ البا کا بلون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے یادین رسول فقت تم ساد کہا اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی علیحدگی کی بات سے پہلے کچھ حق دیا کرو اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے کن ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے خود ذرا مجھے آپ سے علیحدگی بات کرنی تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کو بڑا چودھری ہے بڑا اہم آدمی ہے یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے تو بڑا یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے تو عبداللہ ابن عبید کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے سب میں ہوتا تھا پہلے کھڑا ہوتا تھا, تھا خود اور کہیں لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے تاکہ اس کی اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے اور وہ تھا مدینہ کا چودھری اس لیے کہ خزرت کا سردار تھا اور خزرت بڑا قبیدہ تھا اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے اپنا نظام بنائیں گے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے آفر خزرت کو اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا بس تاج بات تھی کہ حضور لے جو بے تاج بادشاہ بن گئے اب اس کے جو بادشاہی کے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے لہذا اس کے اندر دشمنی ابل سے تھی تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا اسی طرح یہ کہ رسول تو اب آپ نے چونکہ مال سے تمہیں محبت بہت تھی حضور نے کہا کہ پہلے کو سٹہ دے کر پھر ڈرا کے حضور سے بات کیا کرو ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا اب وہ تو اس سے پہلوتری کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آبادہ نہیں ہوا ان میں سے حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا یہ حکم بہت جلد ہی منسوخ ہوا ہے یا یامراجم رسول فقت تم صدقہ خیر الرقم بات یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے فائدم تجدو فلم ہاں اگر تم غریب ہو تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شہر تو اللہ تعالیٰ غفور و محیم ہے یہ گنجائش سلتی تھی لیکن ظاہر بات ہے تو غریب نہیں تھے وہ تم بتمول لوگ تھے مرف ادار لوگ تھے اس کے بعد فرمایا غرمایا اس وقت تم تو قدم صدقات کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو فضلم فا تب فالو غاب اللہ علیہ تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا تم پر نظر اناج فرمائی تو عقیم الصلاح تبات وعات و زکات اللہ رسول آ ٹھیک ہے نماز قائم رکھو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاف کرتے رہو اللہ, اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور جلد ختم بھی کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم مقام نہ کرے کیا تم غور نہیں کیا کہ وہ لوگ کے جو جنہوں نے دوستی گاٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے یہاں مراد کون ہے یہودی یہودی کون ہے مقضوب علیہ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے چاہے اوس کے ہوں یا خدرت کے جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گاٹھے ہوئے ہیں دوستیاں ہیں حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو الم ترجیح تمل قومن غزل بلواہین ماں ہوں منکو ولا منہ وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے. یہ منافقین کا یہ رول لا الحا الا اللہ الا مذہب زبین بینظال کی صورت نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں بیا نفون عالم قز دے اور وہ جانتے بونتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں آم دن واہم اداب الشریلا اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک سخت عذاب ان لہم شاہ ماکان جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برا ہے تغلو احمد جن میں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا جہاں کسی بات پر غریب تھی خدا کی قسم اللہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا یوں تھا اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے وہ مرمت میں آپ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا اب میں کیا کروں لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا پسند تو وہ رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے عذاب سے اللہ کے راستے سے فلاحم عذاب و مہم ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہے لن تو اموال ہوں اللہ اولاد ہوں مین اللہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی عدائے اصحاب النار یہ حقیقتا جہنمی ہے خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے مظاہر کون ہے مظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون تھے اسلام کا دم بھرتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان تھے سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں قسمیں کھاتے تھے قالوا کارون رشد رسول اللہ و اللہ یادم ان رسول و اللہ کا منافق جو کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے حالانکہ بات تو کہہ رہے سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں یوم یبا اللہ جب جس دن کی اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا یا لفول الہ کما یا لفول <اللَّكُم> تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جا کر یہ چوکنے والے نہیں یا لکم جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں یا سمول الحم علاش ہے اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھیں تھیں ہم نے روزے رکھے تھے ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام کو کیا تھا ہم نے بھیا سمون ارا شہ اللہ ملک آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں استابہ علیہ شیطان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے شیتان نے قابو پا لیا ہے ان پر فلسا ہب ذکر اللہ اور انہیں غافی کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد علاب و شیطان جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے ایک تو وہ ہے کہ جو کلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں مشرقی مکہ تھے کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کلم کھلا اقدام تھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں گی اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے اپنے جو بھی ان کے تہمات تھے ان کے لیے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کار انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں صبح حل سمجھے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے ہزم الشیطان کے اصل میں رکن تھے علا ہزب الطان اللہ ان ہزب ال شیطان حب الخواص رول آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاٹے میں یہی ہوں گے تباہوں برباد اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جب ہزب الشیطان کی یہ کاروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئی تو ہزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں ندین اللہ علاقین ابھی انہیں کا ذکر جاری ہے یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جو حاد اللہ رسول ہوں الا کفیل ازلین یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے سب سے زیادہ ذلیل ازل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورج دشا میں ہے اندر منافقین درکن اص فل دار یقین المنافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں اب وہ مضمون آ ہے جو اس سے پہلے سورہ صحافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامین میں نے کئی برتبات کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں قطع منگوا لازم آنا اور رسول اللہ نے طے کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازمند میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ صاف میں ہم پڑ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ متنالباد نبر الْمُرْسَلِينَ ان لَهُمُ لحم وَإِنَّ جمدنا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اٹل ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ سبکت کرے متنالے ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ وہ تو ہمارا لشکر ہے حزب اللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے ہمارا لشکر لازمنگ غالب آئے گا یہاں بھی فرمایا انزیل اللہ و رسول فی الحل وہ تو لحاظ دلیل ہوں گے کہتا منگوا روسلی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے ان عزیز بےثر اللہ تعالیٰ زبردست ہے زورابڑ ہے اب اس میں جوسٹ آ رہا ہے اللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا تب تو آپ اس اللہ میں ہے اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ اس اللہ میں نہیں یکسو لا تجونا بلّاہ آخر من خد اللہ رسول اب تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقت ایمان مان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محمد کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں پیسو آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہو اسلام کے خلاف اونٹا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتحدہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹو ہیں رجسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جدوجوت کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے لاتے تو قومنجی من نب اللہ ولیوم لاخلے جو آدمات رسول نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیڑھی بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے بلا کانو آبا ہوں خواب ان کے باپ ہوں او ابنا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں او اخبان ہوں یا ان کے بھائی ہوں اوسیلت ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں اب وہی نوٹ کر لیجئے آیت سورت توبہ کی آیت نمبر چوبیس کل امکان اباؤ و ابنا و اخوان کم وزواج و عشیرت و امبار القرف و و احب اللہ و رسول ہی وہ جہاد کی سبھی اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفلیں بھی آگ کر سکتے ہیں نہتوں کے اندر ضمیر آسمان کے تالابے ملا سکتے ہیں اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد ان کی سبھی لے سے ہوگا وہ تو ٹھوس ہے تو اگر وہ آٹھ چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی پتہم برسوں تو جاؤ انتظار کرو حتہ یا تاہ ہو بے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وہ اللہ اللہ یام الفاطیف اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم بدن آ چاہیے لا تجویوم آخر او ابلام او اخوان ہم او عشیرت ہوں الام المان و رحم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے وائی ادا ہوں اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے واید خلو جناتی تجریم تاثر الحاق خالدین افیہ اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے رضی اللہ و رضو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا جو کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا الا ہزب اللہ اب یہ آیا ہے کنٹرا وہ ہزب ال یہ ہزب اللہ الا اللہ یہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت اللہ علہ حزب اللہ حمل مف یحول آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے یہ مضمون اس سے پہلے سورہ باعدہ میں بھی آ چکا فائن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وہ آیا فائن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی لیکن دنیا میں غالب آ جانا درحقیقت اگر چاہیے بڑی کامیابی ہے لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے اللہ کا اللہ النزب اللہ الگ اُنہیں کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے اللہ مرب الجالم اللہ مرب الجالم اللہ مرب الجالم عامین یا رب المین بارک اللہ علی وقران عظیم و نفالی ویا کو ملایا تو وزی